السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مو. اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید پیر کراچی <تصفح> نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله اللهم بعدا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصال امور المداقاتها وكل ما تتجددات النزاعات لا لا رب لا لعنت المحللات بإطلاق الله الرحمن الرحيم فليأذر الذين يخالفون على عمره أن تخيبهم شغلة أو نحيبهم أدراب الأليم صدق الله مولانا الهديم تمامكم بخير قد بعده لا مالک یا سبھا کے لیے اور لاکھوں کروڑوں ہو اور پچھلی اب دسوں مقدس پر دل کا نام اگامی اس وامی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سروے گرامی کرنے دلال نے جن کی ہر بات کو اپنی بات کر دیا اور جن کی ابتدا اور جن کی اطاعت پر نجات کو محسوس کیا وہ امام پر حضرت محمد رسول اللہ جیسے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ علیہ وسلم دین اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت کے اقرار اقرار اور اس کی تسلیم کا نام احترام کہ جب طلب آدمی اللہ کی وطانیت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے تب وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا اور جن کے بارے میں خود اپنے کلام مجید میں ارشاد کیا کل ان کن تم تو ہندو گملہ سب کا بہونی یو بد کو اے میرے محبوب حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کائنات تو لوگوں کو کہہ دیجیے ان کو تو اللہ ستہ دے اگر تم چاہو کہ اللہ سے تم محبت کرو محبت کرے تو اس کا صرف ایک ہی پریف ہے اور وہ تاریخ یہ ہے کہ فخ کا بے او نہیں یوہ دب اللہ تم میری پیروی اختیار کر لو خدا تم سے محبت کرنے لگتا ہے <تصفح> حضرت سے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاد مبارک میں اس بات کو ان الفاظ نے باز نمایا کیا من اطالی فقط اطاللہ و من اصالی فقط اصل و من اطالح فقد خل الصلہ ومن اصاللہ فقط ابا و من ابا فقد دخلار لوگوں جس نے میری داغ کی میری فرما برداری کی میری پیروی کی جس نے میرے حکم کو مانا اس نے اللہ کے حکم کو مانا اور جس نے میری نافرمانی کی میری بغاوت کا ارتکاب کیا میرے حکم کو تسلیم نہ کیا اس نے رب کی بات نہیں مانی اس نے رب کی نافرمانی کی ہے فرمایا اللہ کا فرما بردار جنت میں جائے گا میرا نا فرمان اللہ کا ناپرمان ٹھہرے گا اور وہ ان لوگوں میں سے شمار ہوگا جو ممکن ہوئے فرمایا مند اب آپ دخل اللہ اور جو منکروں میں رہا اللہ اس کو جہنم رسید کروائے گا یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی عادت کے بغیر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا سکتا اور جب طرح اس ہستی مقدس کی پیروی اختیار نہ کرے اللہ کی رضا کو اللہ کی خوشبودی کو اللہ کی بار کا ہو اسوئی کو حاصل نہیں کر سکتا رب عز الجلال نے اپنے کلام مجید میں ارشاد کیا فلا و رب کلا حقا یو حق کے منہ کا بیمہ سجا گئی رہوں سالا یدوفی انفتہ ہر جن بہت ما یو سل منہ اے میرے محبوب تیرے رب کو اپنی ذات کی قسم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیری ہر بات کو بلا چون و چاہا تسلیم نہیں کر لیتا دوسری جگہ ربیب الجلال نے شاد سبایا وہاں کا دل مغمن ملا مبمن حضافلہ ہو بڑا سور حمرن یق اللہ ہویات و منا رحم و راسو فتح زللہ ضلالم مدینہ مومن وہ ہے مرد ہو یا اور کہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد اور میرے نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد جو اپنے اختیارات کو باقی نہیں رکھتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رب کے احکامات کے آ جانے کے بعد اب ہمارا کوئی اختیار باقی نہیں رہا من یا سب رسولہ سقر صلاح ضلع مبینہ فرمایا جس نے اللہ کے حکم کے آنے کے بعد نبی کے فرمان کے صادر ہو جانے کے بعد اپنے اختیار پر باقی رکھا فرمایا اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی ساز نہیں ہے ان ساری باتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے بچھرے خطبہ اجماع میں ہم نے رجم کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ رب الحزرت کے حکم کے مطابق حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بے بدکاری کرنے پر انہیں رجم کی یعنی سنسار کرنے کی سزا دی ہے گھربڑ گرامی علیہ اصطلاح وسلام کے پاس ایک کیس لایا گیا جس کا ہم نے پچھلے جمعہ حوالہ دیا تھا کہ ایک آدمی نے ایک شخص کی بیوی سے بڑائی کا انتخاب کیا آپ نے اس شخص کو گوارا ہونے کی بنا پر سو کوڑے اور ایک سال جلا کرنے کا حکم دیا اور اپنے کہا بھی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نے اشیا کیا خبر یا علی انہیں کا پر جمعہ جاؤ اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اس عورت کے پاس جس نے اس مرد کے ساتھ بدکاری کا احتجاج کیا ہے اگر وہ عورت اس بات کا احتجاج کرے کہ وہاں اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اسے اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی ہے چنانچہ یہی ہوا اور حضرت عنحص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اسے سنکار کیا اس کے علاوہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک دفعہ جن یہودی نبی یہ کائنات علیہ اصطلاطلام کے پاس ایک کیس لے کر آئے اس شخص کا جو یہودی تھا شادی شدہ تھا اور اس نے ایک یہودی عورت دکھا کہ جو شادی شدہ عورت تھی اسی برائی کا انتخاب کیا تھا وہ لوگ امام کائنات علیہ اسلام اور کے پاس اس فیصلے کے لیے حاضر ہوئے کہ اللہ کے حبیب اگر کہ ہم آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے لیکن ہم اسلامی ریاست کے باقی ہی ہیں مدینہ ملورہ کی اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آپ عدل اور انصاف سے فرمائیں امام کائنات علیہ اس طرح نے پوچھا لوگوں تم تاراف کے ماننے والے ہو تم روسا کے پیروکار ہو بدلاؤ کہ رب العزت نے تو میں اس گناہ کی کیا سزاؤ کر رکھی ہے انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب تاراس میں جو روسا علیہ السلام سے جا کی گئی ہے اس میں حضرت منہ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اور رقص کے حکم پر جو شخص ایسی برائی کا انتخاب کرے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے اسے شہر میں رسوا کیا جاتا ہے اور لوگوں میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے اس طرح رسواں کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا جاؤ دوڑا لے دیاؤ کے آؤ امام کائلاس علیہ صلی اللہ کے پاس دورہ لائی نبی کائلاس نے ارشاد کیا وہاں سے نکالو جہاں اللہ نے ضلع کا حکم اور بدکاری کی سزا بیان کی ہے انہوں نے دورا کے ان کباس کو نکالا جس میں بنکاری کی سزا ادا کی گئی ساری سزا انہوں نے پڑھی اور جہاں سنسار کرنے کا ذکر آیا تھا وہاں پڑھتے پڑھتے پر پڑھنے والے نے اپنا ہاتھ رہ لیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو ارے وسلم سب کہو صلی اللہ علیہ ہوئے اس نے کہا حدور تو امی روی ہے انہیں پڑھنا نہیں آتا میں تلاشی کر کے ہاتھ رکھے آئے آج بھی اللہ کی کتاب کو بدلنے کی اسی سے خاصی جاتی ہے آج بھی قرآن کی بعض آیات کو چھپایا جاتا ہے بعض آیات کا مطلب بتلایا جاتا ہے فرق فرق نے کا فرق صرف لوگوں کا کاموں میں کوئی فرق باقی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تھا سچے نبی کی سچی کشیدگی سنؤ آپ نے ارشاد کروایا لوگوں پہلی امت فرقہ بندی کا شکار ہوئی گروہوں میں بچ گئی وہ عورتوں کے بحث کر سکے ہو گئے ہر آدمی دین کی تعمیل کرنے لگا اللہ کی آیات کے معانی کو بدلنے لگا قرآن ان لوگوں کی ان بدامالیوں کی نشاندہی کے لیے آیا کہ کس طرح انہوں نے رب کے کلام کی آیات اور اس کے معانی تبدیل کیے اس کے مطابق کو مسق کیا اس کے الفاظ میں ہیر پھیر کی لیکن افسوس ہے اس قومت پر کہ جس پر قرآن کیسی سچی کتاب آئی جس کی ہدایت کے لیے نبی پاک پاس جاتا سچا نبی اللہ نے بھیجا وہ امت انہیں لوگوں کی روش اختیار کرنے رہی جو امت ہے اللہ کے غضب کا اور اللہ کی لانت کا شکار ہو گئی سرورے گرامی نے فرمایا لوگوں جاگت رکھو ایک دور آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی اسی طرح گروہوں میں بچ جائیں گے جس طرح پہلی امتیں بڑی تھیں اسی طرح قرآن کی آیات کی تعریف کریں گے قرآن کے معنی کو بدلیں گے اس لیے کہ اپنے آپ کو بدلنا گوارا نہیں رب کے کلام کو بدلنا گوارا ہے اپنی خواہشات آج ہم اسی طرح یہود کی رمت سے چل نکلے لیکن امام کائلات نے فرمایا تھا پہلی میں بہتر فرقوں میں تبدیل ہوئی میری امت تہتر فرقوں میں تبدیل ہو جائے لیکن ایک یوں قیامت تک ایسا موجود رہے گا جو وہی بات کہے گا جو رب کے کور میں آئی ہے میرے فرمان میں آئی ہے ایس جو ایسا موجود رہے گا روایت من خطرہ ہو دنیا ان کی محال کرے گی وہ گروہ لوگوں کے مقابلے میں تعداد میں کم ہوگا اور لوگوں وہ لوگوں جن کو رب نے توہید اور سنت کی نعمت سے مالا بان کیا ہے سنو کہ نبی رحمت نے خود اپنی زبان مبارک سے تمہاری جماعت کو تمہارے گروہ کو تمہارے امال کو سراہا انہیں پسند کیا تمہارے بارے میں پسی ہوئی کی میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو صرف اللہ کی کتاب کو اور ربی پاک کے کو ماننے والے اور اس بارے میں کسی قسم کی کوئی مداحت گوارا کرنے والے نہیں ہے بولو گھر کا محلہ تو لا لو تو منمتی منصوری نارنا میری امت کا ایک چھوٹا گروہ دین کے جھنڈے کو سربرم رکھے گا لوگ ان کی مخالفت کریں گے لیکن اللہ ان کی لوگوں کی مخالفت کے باوجود ان کی حفاظت فرمائے گا دنیا کی کوئی طاقت اس گروہ کو مغلوب بنا سکے گی نہیں وہ گروہ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ گروہ کون سا ہے فرمایا مایا مان والے ہیں وہ گروہ وہ ہے جو اس باپ کو ماننے والا ہے جس کو محمد منوا کر آپ محمد کے صحابہ مانتے رہے ص اللہ علیہ وسلم نبی پاس صرف اللہ کی کتاب اپنے پرامین منواتے رہے اور صحابہ با نے رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے سوا کسی دوسری چیز کو ماننا گوارا نہیں کیا یہی ہماری دعوت یہی ہمارا پروپ اسی کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے یہی بات ہم سناتے یہی خطبات ہم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں آؤ اصل دین وہ ہے جو نبی کائنات نے ادا کیا اور اصل دین وہ ہے جسے صحابہ کرام نے اختیار کیا رضوان اللہ علیہ مجمع تو حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح کوئی کی تھی وہ یہودیہ ہے انہوں نے سمجھا نبی پاک کو تو کرنا نہیں آتی ہے چراقی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے جس طرح کوئی چراغ آدمی پڑھتا ہے ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے جس طرح پڑھتے پڑھتے جہاں کنسار کرنے کا حکم رقم کا لگتا آیا اس پہ اپنی ہتھیلی رکھی ہوئی ہے پڑھتے ہوئے لیکن نہیں جانتا تھا اس کا تعلق جس کے سامنے وہ تالاب پڑ رہا ہے زمین کے ساتھ نہیں اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی عبادت سنی اللہ اکبر آپ نے پرواہ و چہ جہاں اپنی ہتھیلی رکھی ہوئی ہے اس ہتھیلی کو اٹھاؤ اس کے چہرے کا رنگ ہو گیا حدیث ہمیشی الفاظ ہے اس نے اپنی ہتھیلی ان لوگ پاس سے اٹھائی سائزن تلو کی ہے آئے تو ابھی اس الفاظ ہے اس اٹھائی لوگوں نے کیا دیکھا کہ رجم کا حکم اس طرح جگمگا رہا ہے جس طرح بغیر بابلوں کے چاند جگمگاتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا پڑو ہی کو کے اس میں کیا لکھا ہے شرمندہ ہو گیا اور نے کہا جناب اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کموارا مت اگر کوئی شادی شدہ مت شادی شناورت اس برائی کا انتخاب کرے تو اس اسے تنکار کیا جائے نبی نے دبت فرمایا اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ جس نبز پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے اس کے نیچے رجب ہوگا فرمایا نبا علی العلیم الخبیر تلاکی کرتا ہے تجھ کو نہیں پتا کہ مجھے وہ خبر دے رہا ہے جو دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے مجھے وہ خبر دینے والا ہے علی علی میں کہا جاؤ یہودیوں کی تباہی کی یہودیوں کی بربادی کی علامت اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی جرم کا احتجاب کرتا ہوں اسے چھوڑ دیتے جب کوئی غریب آدمی کسی جرم کا کرتا اسے پکڑ لیتے میں آ کر احساس فرمایا میں اللہ کا وہ دین لے کے آیا ہوں جس میں چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی فرق روا رکھا جائے گا سب برابر بڑا بھی برابر ہے چھوٹا بھی برابر پر مان بنا جاؤ ان دونوں کو اللہ کے حکم کے مطابق سنسار کرو حدیث پاک میں آیا ہے گھر والے گرام یا تلاق اللہ کے احساب پر اس یہودی مرد کو اس یہودی مرد کو اور اس یہودی عورت کو گڑ میں گا کر زندہ آتمسار کر دیا گیا کہا بہت کیا اور یہودی اس وقت تک انہیں پتھر ماپتے ہیں جب تک انہوں نے دم نہیں توڑ دیا یہ وہ حکم ہے حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے آپ نے صرف مسلمانوں پہ لاگو نہیں کیا بلکہ غیر مسلموں پہ بھی لاگو کیا آج کہا یہ جاتا ہے یہ حکم قرآن میں موجود نہیں اور چونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے اس لیے ہم اسے تقلیم نہیں کرتے اور لوگوں قرآن تمہیں کس نے متلایا ہے کہ یہ قرآن ہے قرآن اس نبی نے متلایا ہے کہ جس کی زبانیں اپنس کی بات کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے اگر نبی نہ ہوتا اگر نبی بیان نہ کرتا ہمیں پتہ چل سکتا نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کی آیت ابھی اس میں آیا ہے سربر گرامی حضرت محمد و رسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کہتے ہیں آپ پر وہی اترتی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی گوتری ہے یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت نہیں ہے صحابہ سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ قرآن کی آیت ہے صحابہ کہتے ہیں نبی یہ کہنا وہی کا سلسلہ منفی ہو جانے کے بعد ہم کو بتلاتے رب نے یہ حکم اتارا ہے اور فرماتے اور میرے ساتھیوں سن لو یہ حکم قرآن میں شامل ہے یا قرآن میں شامل نہیں ہے پھر بتلاتے اگر یہ حکم قرآن میں شامل ہے تو اس کو کس سورت میں لکھا جائے کس یوز میں لکھا جائے یہ قرآن اس کی ساری ترتیب اگر بیان کی ہے تو محمد الرسول اللہ نے بیان کی ہے اگر نبی بیان کرنے والا نہ ہو تو ہمیں پتہ چل سکتا نہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کی آیت ہے نہیں. گئی نہ حکم آ لیکن نبی نے اس کو قرآن میں درج نہیں کروایا حکم باہت. حدیث سے آیا دہا برے رضوان اللہ یا نہیں بچ خیبر کے موقع پر قلعے خیبر کو پتا کرنے کے لیے گئے ہوئے سارے کے سارے دعوا لڑی تھی مہیے سے یہودیوں کے جنگ کے لیے خیبر کے قلعے کے باہر پروک حدیث پاک میں آیا رات کا اتنا وشواس اور راستے کے پہاڑ اور تری پگزمیاں اتنی سملا کہ صحابہ کے پاؤ سیروں سے خون رکھتے چار گول بت کا فخر کا یہ آرم ہے کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا تک موجود نہیں چار چار دن پانچ پانچ دن کے بھوکے اور پیاسے گرمیوں کی شدت کا موسم پہاڑی راستے سنگیلی پتھریلی لوکیلی زمین ننگے پاؤ نہ تھوک سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہ راستوں کے پتھروں سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کوئی چیز ایسے عالم میں صحابہ ہے اپنے گاڑ اپنے راہ اپنے ارج اپنے ہادی کی میت میں سبر طے کرتے ہوئے قلعہ خیبر کے پاس پہنچے یہودیوں کو اس وقت نبی علیہ طرح سو چلا اور آپ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی جبکہ حلود ان کے دروازوں تک جا پہنچے انہوں نے جلدی سے اپنے جانوروں کو سمیٹا اپنا مال و صاف جمع کیا اور قلعے کے اندر داخل ہو کے قلعے کے بڑے دروازوں کو بند کر دیا پرانے زمانے میں لوگوں نے اپنے شہروں کے پڑوس میں قلعے بنائے ہوئے تھے کہ اگر دشمن ہم لوگ اور ہو قلعے کے اندر چلے جائے قلعے کے دروازے بند کر کے محفوظ ہو کے بیٹھ جائے کہ دشمنوں ہم پر ہمارا ہو لاہور شہر میں جس طرح موجود اوپرا, سے ہو پورا پرانے زمانے میں تو سوری سامنے ہائی جہاز سے نہ ٹینٹ تھے نہ توپے تھی کہ جن کے ساتھ ان دروازوں کو پھاگا سکتا ان دیواروں پر سے کودا جا سکتا یا ان دروازوں کو توڑا جا سکتا اس طرح لوگ محفوظ ہو جاتے اندر محدور ہو جاتے کھانے پینے کا سامان اندر مہیا کر لیتے اور مدوں تک ہم لہاور لشکر کا مقابلہ کرتے رہتے اگر لشکر بادل ہو جاتا اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے اپنا سامان اٹھاتا اور پلس جاتا اور اگر کوئی دیر تک ڈیڑے ڈالے رہتا اندر کی خوراک کے ذخیرے ختم ہو جاتے مجبور ہو کر لڑنے کے لیے باہر نکلتے یا پتہ کرتے یا مفتو ہوتے اور گلاح بن جاتے یہ دسوٹ جو سوچ کے خیبر بتی جو خال پتن یا بستی تھی اس بتی کے رہنے والوں نے اپنے دلوں کے دروازوں کو بند کر لیا آج تک اس قلعہ کی آسار باقی ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس قلعہ کی بلندی آج کے دور میں جو باقی رہ گئی ہے زمین سے ساٹھ فٹ اونچی ہے اس زمانے میں اتنا مضبوط اتنا بڑا قلعہ بنایا گیا کم لال اور پتھیل راستے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی نعیت میں خیبر کے دروازوں تک پہنچے وہ اپنے سارے مال گوشے سیرے کا اندر رکھے جب گدے باہر رہ گئے صحابہ نے جلدی سے گدوں کو پکڑا انہیں سفا کیا سوا کر کے ان کا گوشت بنایا گوشت بنا کے ہنیا پہ سہارا اور الفاظ ہے حدیث پاک کے ذرا سنو اور صحابہ کے ایمان کو بھی ملازر کرو نبی کی خاص کو نبی کی فرما و کو بھی دیکھو اور اس بات کو بھی دیکھو کہ وہی ساری کی ساری قرآن میں درج نہیں ہوگئی بلکہ وہی کے دو حصے ایک حصہ وہ ہے جو قرآن کا جز بنا ایک حصہ وہ ہے جو محمد کے فرمان کا جز بنا وہ ہے وہی کے, کے دو حصے کہا بھائی کہ ہم نے کو دلا کیا اس کا ہوش بنایا ہنڈیوں پر رکھا حضرت صحتی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کئی کئی دن کے بھوکے خبر کے مارے ہوئے تھکانوں سے ٹوٹے ہوئے جب گوشت پک کے تیار ہو گیا ڈھوٹے جمٹ پڑے کھانے پر ابھی ان کے ہاتھ لوازوں کی طرف بھرے کہ نبی یہ بات نے مجھے بلایا آپ نے فرمایا کرا ہی رہا کہتے ہیں میں نے کہا لگتا ہے کئی رسول اللہ اللہ کے رسول میں حاضر ہو آپ نے فرمایا نہ دے پنڈا کرا جاؤ لوگوں میں جا کے منافی کرو کہ ابھی مجھ پہ وہی اتری ہے اللہ نے اور میں نے آج کے بعد کلوں کے گوشت کو حرام کرا دے دیا کہا بھائی کرا رضوان اللہ علیہ وسلم. چار چار پانچ پانچ دن کے بھوکے تھا بات کے تھگے ہوئے میں خون رو میں روٹی کا کئی ایک ٹکڑا کئی دن سے نہیں دیا ہے کوش پک کے تیار صاحب سامنے پڑی ہوئی کھانے کے لیے ہاتھ پڑے ہوئے کہ حضرت رت ایک اونچی جگہ پکڑے ہوئے کہا ہل مونے ہو اللہ ہوں یو ہلنے مونے امیر کم میں ہوں بر اور لوگوں سالوں آج کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول نے گنے کے گوشت کو حرام کرا دے دیا ہے حضرت ارشاد شاخر بات خدا کی قسم ہے میری زبان سے بات نکلنے کی دے میں نے نیک کروے پوٹے ہوئے دہانوں کو لوگوں نے پھینک دیا پکی ہوئی ہنڈیوں کو لوگوں نے توڑ دیا ایک آدمی کہنے لگا اور کچھ کھا لو پوچھیں گے جا کے حضور میں کہا نہیں اڑاؤ آئے وہی آئی لیکن وہی قرآن میں درج نہیں ہوئی محمد کے پرمان کا حصہ بنی صلی اللہ ہو وہی کی دو قسمیں ہے لوگوں بات کو یاد رکھنا وہی کی دو قسمیں ہے ایک وحی کی قسم وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے قرآن کہا جاتا ہے دوسری قسم وحی کی وہ ہے جس کا حکم مانا جاتا ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کا نام محمد کی حدیث اور محمد کی سلح ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے اقامات وہ بھی وحی ہے قرآن وہ بھی وحی ہے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات رب کی بات ہے قرآن میں درج کی ہوئی بات رب کی بات دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نبی نے بتلایا یہ حکم قرآن میں درج کرو نبی نے کہا یہ حکم قرآن میں درج نہیں کرو آج کہا جاتا ہے رجب کا حکم قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم ہاں نہیں مانتے میں کہتا ہوں ان کو کتوں کے دوست کھلاؤ کیونکہ کتے کی حرمت کا حکم قرآن میں موجود ان کو بہت اس کو کر سک چوہے قرآن میں ہراؤ ان کو چورے کھلاؤ ان کا دماغ کر سکو قرآن اکیلا امت کی ہدایت کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن کے ساتھ کا قرآن کو بھیجا گیا ہے جب تک کہ جس پر قرآن اترا وہ قرآن نہ سمجھائے قرآن سمجھ آ سکتا اور سمجھ آنے تو بڑی بات ہے میں نے تو کہا ہے یہ بھی پتا نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن ہے بھی کہ قرآن یہ کس نے بتایا یہ کس نے مسئلہ رقل اللہ و حمد کی عادت ہے یہ کس نے مسئلہ الحمد للہ البین قرآن کی ہے یہ کس نے قرآن کی آیت ہے کس نے بتایا یہ, یہ ثابت ہوا ہے تو عبید کے سے ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ قرآن کیا بس اگر نبی یہ نہ بتلائے تو کسی کو یہ معلوم ہو سکتا نبی کے فرمان سمجھ اس لیے یاد رکھو موجود جو یہ کہتا ہے مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے میں نبی کی بات کو نہیں مانتا نبی کی بات حکم کے ثبوت کے لیے ضروری نہیں ہے اس کو پوچھو کہ اللہ کی کتاب کی خبر کس نے بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ بھی تو نبی کا بتلانے سے پتا چلا تین دونوں چیزوں کے مجموعے جناب ایک اللہ کی کتاب دوسرا محمد کا فرمان خل اللہ علیہ وسلم جس طرح حدیث کا بغیر نجاب نہیں اسی قرآن کے بغیر نجاب صحیح جس طرح قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اسی طرح حدیث بھی قرآن کے بغیر اپنے ماہیم کو واضح نہیں کرتے دونوں چیزوں پر لازدار ہو ہے آج اس نے واضح کا واپس ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پچھلے ہفتے ایک مضمون چلا ہے ان ججوں کی تعید میں جنہوں نے اپنی جہادت کے ساتھ نبی کے کیے ہوئے فیصلے کو غیر اسلامی کرا دیا ان کی حمایت میں کوئی بھول چکا اور میں نے کہا تھا اسی یوگا کے دن یہاں صبح پر ہاتھ مامو کا جن کی کانفرنس میں راج چکا تھا اور سوچ ہے کہ اس ملک میں کتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے افروں کو باندھ دیا گیا ہے کیا یہ, یہ تھا گے بنے ہوئے ہوتے پتھر آباد ہوتے کہ اگر کتا کسی کو کاٹنے کے لیے بڑے تو شریف آدمی پتھر مار کے اپنا بچاؤ کر سکے لیکن معاملہ الٹا ہو گیا ہے شیر شادی ایک بستی کی میں گئے رات کا ہو گا بستی ملو ہوتا ہے کسی چوڑے ہوتی بستی میں کس بڑوسنے لگے بھڑکتے بھڑوکتے کچھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھے شیردادی ادھر سے بچتے ہیں ادھر سے گا ادھر سے بچے ادھر سے, سے بچ کچے اخیل زمین کی طرف آگ پہ آیا پتریلی زمین تھی کہ میں پتھر ہی آپ نے اتاروں ان کو ماروں یہ پیچھے ہی چھوڑ زمین اتنی سخت تھی کہ پتھر میں زمین کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کرے شیردادی کاری رات بچارے اسی طرح دور بھاگ میں گزارت کے سب ہم گھر دھاربا واپس آئے گھر والوں نے پوجا کرو بستی رہے تھے ایسی بستی تھی لگے بی بی عجب بستی تھی کہ پتھر باندھے ہوئے تھے کتے کھلے ہوئے تھے ہمارا بھی یہ عمال ہے یہاں ہاں اگر نبی کے نا پروانوں پر کوئی نکیل کہتے ہیں انہیں سوچتے ہیں ہماری بات کو چھپنے کی اجازت نہیں ملتی لیکن اگر نبی کے بغاوت پر نبی کی لاپردانی پر نبی کی حاصل پر کوئی شک کوئی بکواس کرنا چاہتا ہے اس پہ کوئی قدر نہیں ہوگی اس میں پاکستان سائز میں ایک جاہل نے مشہور لکھا ہے اس فیصلے کی جائز اور ذرا کہ یہ رجم کا حکم جو تھا یہ موسا کی شریعت میں تھا نبی کی شریعت میں آ کے منسوخ ہو گیا ہے خدا کی قسم ہے باتیں سن کر تعجب ہوتا ہے کہ صرف خدا کے سال کو آرے پر کس لگو در ہے رقم کے بعد پروش اس کچھ کہ وہ خدا کا جسے کسی عارف کو سالک نے بیان نہیں کیا مجھے تعجب ہے کہ ایک شرابی نے اس کو کہاں سے سمجھ لیا کیا جا وہ راج جس کا علم نبی کو نہیں ہوا وہ راج جس کا پتا بکر کو نہیں لگا وہ راج جس کی خبر عمر کو نہیں ہوئی وہ راج جس کا علم عثمان کو نہیں ہوا وہ راج جو علی مرتدا پہ منتشب نہیں ہوا وہ رات اگر کھلا ہے تو آج چودہویں صدی کے ایک جاہل جج پہ کھلا یہ مضمون یہ بھی پرانا جج ہے ایک ریجار. اور میں سمجھتا ہوں لیکن ایک بڑا حل تھا پچپن سال کی عمر میں بندے کو ریٹائر کر دیتا تھا سمجھتا تھا اس کی دماغ کی چولہے ہلتے ہیں انہوں نے کام کا نہیں رہا جب چولہے ہل جاتی ہیں گورنمنٹ ریٹائر کر کے گھر بھیج ہی دیتی ہے حالت پڑی لینا حکم سنانے کی اور کوئی حکم سنانے کے لیے نہیں ملتا یہ دین کو یہ دین سمجھتے ہیں اس کے بارے میں حکم فائدہ کرنا شروع کرتے اس کی بات یہ دیوقوب کا بچہ ریٹائر جج ہے جس نے یہ محسوس کیا ہے یہ منسوب ہو گیا ہوگا اسلام کا نہیں یہ یہودی ہوگا اور بر یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف یہودیوں پر سنسار نہیں کیا بلکہ مسلمان جس نے برائی کا انتخاب کیا اس کو بھی سنسار کیا اور حدیث سنو حدیث پاک میں آیا ہے حدیث کی زلان کتابوں میں موجود ہے ایک آدمی حضور کے پاس آیا گیا اس نے برائی کا انتخاب کیا نبی علیہ اس طرح کو بتلایا گیا اس نے بتکاری کا احتجاب کیا ڈرجوں کے ساتھ بات کر گڑبڑ گرامی نے بنوایا اس کو لکھا اور اس کو شوق ہونے حضور نے اس کو شوق ہونے بنوائے وہ اس کے چارجیا اس کو اٹھا کے لے گئے بتایا پایا سے دون یہ آدمی شادی ہے یہ آدمی یہ چند پاگل کہتا ہے کہتا ہے کہ حکم موسا کی شریت میں تھا حضور کی شریعت میں منقوع کر کے صرف سو کوڑے رکھے گئے سناؤ یہ ایک مسلمان مرد تھا نبی نے اس طرح کو حدیف کی ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے نبی علیہ اس طرح کو سو کوڑے رکھے آپ کو بتایا گیا حضور کے شادی فلاح آپ نے فرمایا اس کو پکڑ کے دوبارہ دوبارہ تم نے فلایا آپ نے فرمایا تم نے شادی کی ہے اور درخواست ہوتی ہے فرمایا اس کو بھی جاؤ اور اس کو پتھر مار کے سنسار کر دو کہ رب کوانی کو شادی شباہو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اسے پتھر مار کے سنکار محمد گا اللہ جن میں قرآن رس ہے وہ سو شادی شدہ عورت کو اور مرد کو ستار جس نے شادی کے بعد ستکاری کا سکار کیا ہے سنسار کرنے کا حکم دیتے اور یہ کہتا ہے یہ یہودیوں کا حکم ہے پھر اور کوئی جواب نہیں ملا ایک جائز مولوی کا حوالہ ہے کہتا ہے کہ اس مولوی نے لکھا ہے کہ حضور نے جس کو سنسار کیا وہ ہوں گا ایاس اللہ اور پنکھا تو نبی علیہ السلام نے جس کو سنکار کیا وہ اتنا پاک پاک تھا کہ گنا کا احساس اسے چین نہیں لینے دیتا ہے نبی پاک کے پاس آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول نے چوب دیا ہوں میں نے برائی سے انتخاب کیا نبی علیہ السلام نے اپنا روح وہ ادھر چاہا حضور مجھے پاک کر دیجئے میں چاہتا ہوں جب رب کے دربار میں جاؤں تو میرے دامن پہ گناہ کا کوئی داغ موجود نہ حضور نے پھر پیشنی وقت آپ سے کہا حضور نے اس نے کافی متوا تھا حضور نے پڑھوایا تو پاگل ہے اس میں رات کا کرتول پاگل نہیں ہوں لیکن آپ کی زبان سے سنا ہے آپ نے ہے جس کو دنیا میں سزا مل گئی اللہ دنیا کی سزا کے بدلے آخرت میں اس کا عذاب وہ آپ کروا دیں میں نے برائی کا احتجاج کیا میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا عذاب سو اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ گاہ جانے سے پہلے مجھے پاک کر دیجئے گا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی دیکھو یہ بدلاؤ بد بخت اسلام لو اپنا ادنبی کے صحابہ کے بارے میں بدتبا نہیں کرنے والے لوگ کس طرح اپنے حک سے باطن کا اظہار کرتے کہتے گندا تھا بس بخش گنڈے وہ ہیں کے حکم کو یہ کہہ کے مسترد کر دیتے ہیں کہ ہم اس حکم کو نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب وہ ہو جاتی ہے جس کو جرم کا اتنا احساس ہے کہ اسے گنا کا احساس خاص نہیں لینے دیتا حضور فرماتے ہیں حدیث کے کی الفاظ ہے بہاری سے اس کے مسلم آپ نے سروایا تم نے کتاب کو دی کہا بات تو کہا اس کا روپ تھو یہ کوئی نشر میں تو بات نہیں کرتا آئے آئے. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے شراب کا نشا نہیں اللہ کے عذاب نے میرے حوش و آواز کر رکھے مجھے مجھے ہے قیامت کے دن رب کی بات رہے میں اگر اسی گناہ کے ساتھ چلا گیا تو رب مجھے, مجھے اللہ کے کتنا بڑا آزاد ہے میں علیہ السلام نے فرمایا شاید تو نے اس عورت سے اس لیے چمتکاری سمجھا کہ توں نے اس سے پیار کیا اس کا پوسا لیا اس کو سینے کے ساتھ لگایا شاید ت نے اس سے متعار اللہ کے رسول میں نے اس سے ماقی مدکاری کا انتخاب کیا جب اس نے یہ کہا آپ نے فرمایا اس نے اپنے گرخ کا اعتراف کیا اور اس لیے کی اعتراف کیا کہ اللہ کے اذا سے بجے جاؤ اس کو جا کے سنکار کرو ما لشن کو سنکار کیا جائے آپ نے رشاط کروایا اللہ نے اس سزا کو اس کے گناہوں کی معافی کا بھاپ بنا دیا ہے قیامت کے دن اٹھے گا اس کے دامن پہ گناہ کا کوئی ڈھبا اور داغ موجود کیا ہیں آج یہ بردوخت کہتا ہے لیکن ہندیوں اور پیساؤں کی بات کیس کا کیا ہے کہتا ہے اصل میں جو علوم نے سزائیں دی ہیں وہ سورج لور کے اترنے سے پہلے نہیں ہے بھائی تیرے باپ کو الحمد اترتا ہے کہ سورہ لور کے اترنے سے پہلے اور قرآن تک کس نے کچھ کو سمجھایا اور اگر یہ سزا سورہ لور کے اترنے سے پہلے ہوتی تو ہم اپنے دور خلافت میں گامی کو سنسار کسی کے اکبر نے اپنے دور خلافت میں اس شخص سنسار کیا جس نے بڑھائی گئی چکا پہ کے آزم اے وہ فاروقی کے ہو سب کو رضی اللہ ہو تو کہ جس کے بارے میں نبی نے خود فرمایا تھا نو سال آبادی نبی لگانا عمر اور عمر میں اللہ نے اتنی استفاعت اور صلاحیت رکھی ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا دینا وہ عمر سب کو رضی اللہ ہو جن کے بارے میں امہ کا حوصل و منی کہتی ہے کام کی کہتی ہے نبی کی جیویاں مرب کی نیم دل والا عمر یہ مر اور تلے قرآن اترتا ہمارے گھر کے سہن میں تھا لیکن اترتا عمر کی غاہر کے مطابق تھا وہ قرآن کا اتنا سمجھنے والا وہ رقص کی منزلہ کو اتنا پانے والا اس کے زمانے میں ایک چپ نے اس برائی کا انتخاب کیا ایک عورت کے ساتھ دونوں شادی شدہ تھے آپ نے ان دونوں کا سنکار کیا اور فرمایا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کی کتاب میں جم کا حکم نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ نے حکم داری کیا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت برائی کا انتقاب کرے تو اسے سنسار کرو پڑھا اس لیے بھی نہ کیا جس طرح صدی کے اکبر نے سنسار کیا اگر یہ حکم دور نور کے اوپر میں سے پہلے ہوتا تو اسے یہ بات معلوم ہوتی جس کو رض نے یہ کہاوت رکھی کہ اس نے اپنے دستے مبارک سے قرآن کو جمع کیا اور قرآن کو اپنے ہاتھ سے بچڑا امام سال اس حضرت عثمان ابن اپنا رضی اللہ ہو کال آبی علیہ السلام نے ان کو قرآن کے لکھنے پہ معامور کیا اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو کافی وہی کر دیا ان کے کیا چپ نے ایسی برائی کا انتخاب کیا فرمایا نبی کے حکم پر ابو بکر اور عمر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں اس شخص کو اسی طرح سنسار کرتا ہوں جس طرح سرور کائنات نے کیا جس طرح صدیق نے کیا جس طرح فائو نے کیا شیلا کی کتاب فرو کاپی شیعہ کی حدیث کی کتاب بلو نے کہا جس کا شیوں کے نزدیک وہی درجہ ہے جو ہمارے نزدیک محال شریف کا ہے ان کی دوسری کتاب الحاق جس کا شیعہ حضرات کے نزدیک وہی رقام ہے جو ہمارے نزدیک مسلم شریف کا ہے شیعہ کی حدیث کی تیسری کتاب تہذیب الحکام جس کا ان کے نزدیک وہی مقام ہے جو کتاب ہمارے ہے کی حدیث کی چوتھی کتاب ملا یادوہل خدی ان کی سیاحوں کی چوسی کتاب جس طرح ہمارے سیاح کی چھ کتابیں ہیں سیا پیل خدیث کی چار گوشت چوتھی کتاب کا نام ہے ملا یادو البیث چاروں کتابوں میں حدیث آئی ہے کہ حضرت علیف ربی اللہ راجا الحو کے بعد ایک عورت آئی شراہا جس کا نام تھا اس نے آ کے کہا اے علی میں شادی شدہ ہوں میں نے برائی کا انتخاب کیا ہے چاہتی ہوں کہ اللہ کے اداب سے بچاؤ دنیا میں بدلا نہیں تھا مجھے پاک کرو علی یہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے پوچھا اس نے اعتراف کیا میں نے سنا کیا ہے حلیف کے الفاظ ہے شیا کی چاروں کتابوں میں موجود ہے علی یہ نے لگا رہے جسے کڑا سوچ کے زمین میں گاڑو کڑا سوچ کے مت مشترا زمین پہ گاڑا دیا اور غلام چندر کو کہا سب سے پہلا پتھر جو مارو مارے گا وہ میں ماروں گا کمبر پسند سب سے پہلا پتھر پھینکا اور یہ پت پھینکا اللہ تفریح کرنے کھا دکھاؤ وقت باہر پہ سنت نبی علیہ وسلم اے اللہ میں اس عورت کو سنسار کر رہا ہوں تیری کتاب کے حکم پر حل کرتے ہوئے تیرے نبی کی پیروی کھاتے ہوئے پتھر مارا گھر ہونا کمبر کر دیا دوسرا پتھر تم مارو پھر کہا سب سے پہلے اس کو سنسار کرنے کے لیے وہ لوگ پتھر پھینکے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ وہ نبی کا پرواز ہے جس کے بارے میں صحابہ کے درمیان کبھی کسی کا اختلاف یہ لیا جا کا بند اور لوگ نے اس سلسلے میں کبھی اختلاف نہیں کیا ہلپیوں نے شاپیوں نے مالکیوں نے ہم نے ایر حدیث نے چودہ سال کے کبھی عرصے میں کسی مومن نے اس بارے میں اختلاف <سلام> اور آج چاہتے کہتے ہیں تلیہ قرآن میں نہیں آؤ میں نے قرآن کی آیت تمہیں سنائی تھی جس آیت کریمہ میرے کھا لو پڑھا ہے پچھلے حکم ہے جو نبی کی پیروی کے بارے میں بہت سی آیات سنائی آخری آیت کریمہ یہ سن لو رب نے کلام مزید میں کھا ہے پل یا حزرہ یو آنے پورا ہم تقریبا ہوں پتلا اور یقینی عذاب حضاب بولو اللہ سے گھر جائے اللہ کون لوگ سماج اور میرے نبی کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں کون لوگ جو میرے نبی کے حکم کی اور بولو کون لوگ جو میرے نبی کے حکم کی اپنا نام یہاں لیا رب نے اپنا نام یہاں لیا پھر نبی کا نام لیا اٹھارہویں بارہ اٹھارہویں بارے میں قرآن مزید میں اور یہ کون سی سورت ہے سورت ہے نور سورت ہے نور قرآن بد سے لوگ بلائی کلزی نش کرا اس درا قابل ہوا بل ادا اللہ نے کہا یہ وہ ہے جنہوں نے جہنم کو جنت کے بدلے پیٹ کیا جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے دیا وہ لوگ یکمان دلّا ہو مگر کتاب میں یش کرونا میں ہی سمن اور لوگوں ذرا میرے رب کی سچی کتاب کا لفظی پہ لو رب کہتا ہے یک مان دلّا ہو مگر کتاب یہ وہ لوگ ہیں جو دین فروخت کرنے کے لیے قرآن کی بات آئکوں کو چھپا دیتے ہیں بانس کو پلان کر دیتے ہیں قرآن سناتے سارا قرآن قرآن, قرآن قرآن قرآن میں ان بد وقتوں کی مناختوں کی نشاندنی ہوئی ہے کچھ حصہ پڑھنے والے کچھ چھپانے والے اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو ڈالنے والے قرآن کہتا ہے یش کرون ہی سمنم کریلا قرآن چھپانے کا بدلہ کیا تھوڑی سی تنخواہ قرآن کی آیت ہے ہم نے نہیں بنایا تھا چمن یا کرونم ہی چانل تھوڑی ترخا کے عورت قرآن کو بدلنے والے تھوڑے پیسوں کے عورت دین کو بیچنے والے وہ لوگ قرآن کی پہلی آیت پڑی سوریا نور کی آخری آیت پڑی سورہ نور کی آخری آیت یاد رکھنا فل جہر اللہ دینا یو ہال پونہ نام رہی اور جو میرے ہم پر کے حکموں کو نہیں مانتے ڈر جاؤ اللہ کس بات کرتے اور یو سی بہ نظام علیم ڈر جاؤ یا دنیا میں رسمائی ہوگی یا قیامت کے دن اللہ کا آغاز تمہارا یہاں بکر ہے دنیا میں کیا ہوگا دنیا میں کیا ہوگا رسمائی اور آخر میں کیا ہوگا بکر اردو سی باہوں کتنا اور یہ سیبا ہوں کا بابل درد حاقت تمہارا انتظار کر رہا میرے نبی کے مالی جس بات کا حکم نبی نے دیا جو عرصہ نبی نے کیا جو حکم نبی سے ثابت ہوا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عدالت اس کو غلط قرار دے سکتی وہ آخر اسمرے ظاہر اللهم صل على سيدنا النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم نصدق الله الا الله ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم رام والا من کما بالکال جو میں بیان کرنا چاہتا تھا ان کو بہت بالکل وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ کسی بھی بات کو اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ تیم کے بارے میں اگر کسی چیز کو الگ کیا جائے گا تو اس لیے کیا جائے گا کہ وہ کودام میں نہیں ہے نبی کے تھرمان سے نہیں اگر کوئی ایسی بات پھر تو واقعی لیکن صرف یہ کہنا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ ہی تو میری ہے اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا وہ مقوم ہم بیان کریں جو ہمارا جی جائے قرآن ہم اس طرح سمجھیں جس طرح ہم جی جائیں سمجھیں بلکہ نے عزت نے کران مزید کو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک دیا حضور کو محبوس کیا اس لیے کیا فرمائی محمد الحکمہ اس لیے کیا کہ قرآن پڑھائے بھی قرآن سکھائے کہ حضور کے سکھائے وغیرہ قرآن آدمی سیکھ سکتا کام تو ہے ہی اس اور اس لیے بھی ہم نے ان دو خطبات دعا میں انتہائی برہمی کا نفرت کا اور تنخی کا اظہار کیا کہ اصل میں اس حکم کے پیچھے یہ جو فیصلہ ہے تین پاگل گجوں کا اس کے پیچھے جو کاغذ کار سرواہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بنیادوں پہ حملہ حمل ہو کے دین کی بنیادوں کو ڈھا دیا یہ جو مولوی لوگ یہ جو دیندار لوگ یہ جو مسلمان لوگ ہر روز مطالبے کرتے ہیں اسلام نافذ کرو اسلام نافذ کرو ان کو بتلایا جائے کہ اسلام کی کوئی چیز متفقہ ہے ہی ہے ہی کچھ نہیں اسلام کیا راخل کرو اصل یہ سازش اسی وجہ سے ہمیں تلخی پیدا ہوئی اور اللہ کے فضلوں کے ہم سے ہمیں یقین ہے ان شاء اللہ ہم نے کہ امت نے ساری امت میں اس پر جتنی ناراضگی کا برقی کا نفرت کا سرتی کا اظہار کیا ہے آئندہ کسی بڑ باطن کو دین محمد کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان آئندہ سوچ سمجھ کے بولے اس سلسلے میں ہمارا ایک مفصل پریس کانفرنس جو ہم نے پہلے دن کی تھی وہ چھپ گئی ہے جو دو داخل کرنا چاہے بغیر قیمت کے لے سکتے ہیں پتہ نہیں آج وہ لڑکا آیا ایک نہیں ہمیں جمع لے لے کسی حاصل کرنا ہے اس لیے ہم نے برائل کا مکمل طور پر تجزیہ کیا اور بتایا ہے کہ غلطی کہاں سے رہی اور اس غلطی کے محرکات کیا ہے دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میرے پاس نیک نہو گئی نیک طبیعت لوگوں نے سادہ دو جن میں بعد آئے بھی شامل ہے ان لوگوں سے یہ کھلا ہے کہتے ہیں اور جی بات یہ تو ہے تو جی کہ اصل تو قرآن ہے اصل تو اس وجہ سے کہ بعد دکانداروں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے قرآن قرآن کہنا شروع کر رکھا ہے یاد رکھو حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے فراہم میں اور رب نے اپنے سارے کلام وزیر میں کہیں بھی طلحہ قرآن کو ماننے کا حصہ نہیں بار بار یہی کہا ہلکل تم سول اللہ بس کاطیل اللہ اور اصول بڑا طلب اور خوان تم کا سعود اے لوگوں نبی کی بات سن کے نہ ٹکراؤ کہ اگر تم نے نبی کی بات کو ٹکرا دیا ابو تم کو ٹکرا دے قرآن کی آیت قرآن میں رب نے کہا لا لگا حالت ہوں نبی کی بات رد کر کے اپنے حملوں کو جایا اس لیے بات کو توجہ کے ساتھ سن لو شریعت میں دونوں چیزوں کی یکساں حیثیت ہے دونوں چیزوں کی قرآن کی اور نبی کی سمت دونوں میں کوئی فرق موجود لمازے یعنی نے پچھلے جی پتا نہیں بتایا پانچ نمازیں ان کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آیا نماز کا طریقہ کہ ہاتھ اٹھاؤ سینے سے باندھو پھر ہاتھ اٹھاؤ رقو کرو پھر کر اٹھا کے وقفہ کرو پھر تکبے میں جاؤ پھر سجے پسند اٹھاؤ پیسو پھر سجا کرو پھر اس کے کھڑے ہو جاؤ سارے پران کے کسی پارے میں موجود نہیں سمجھے گا اب کا اجاز سارے قرآن میں کہیں موجود کرام شیر میں کا طریقہ سارے قرآن میں کہیں موجود دکھاؤ اس کا لکھا کس پہ لازم ہوتی ہے اس کا کوئی ذکر قرآن میں موجود آج اس کا طریقہ اس کے آواز اس کے اپال ان سب کی تفصیل قرآن میں موجود روزے ان کا تفصیلی مرض اور رمضان کے تفصیلی مسائل کا ذکر قرآن میں موجود یہ پنجری دیں اور کیا و رسالت ایک نماز دو لگا تین روزے چار اور پانچویں چیز کیا ہے وہ ان پانچوں چیزوں میں سے چار چیزوں کا تفصیلی ذکر پلان میں موجود نہیں کر دیا قرآن پلان کرتے یاد رکھو اسلام میں شریعت میں تین میں جلت کا وہی مقام ہے جو قرآن کا مقام ہے اور دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے محمد رقول اللہ آه.